الحمدللہ للہ اللہ دی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ کے نام سے جو بےحد رحم والا نہایت مہربان ہے سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ الحمد فی الاخرہ اسی کے لیے آخرت میں بھی تعریف ہے بغول حکیم الخبیر اور وہی بہت زیادہ حکمت والا بہت زیادہ خبر رکھنے والا ہے یعلم علم وہ جانتا ہے ما علی جو فل عردی جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے وماءرجمین ہار جو نکلتا ہے اس میں سے یہ وماینزل من میں اور جو اترتا ہے آسمان سے و مایہ الرجفی ہار جو اس میں چڑھتا ہے وہ الرحیم الغفور اور وہ بہت بخشنے والا نہایت محرم والا ہے وقال اللہ دطین کفر اور کہا لوگوں نے جنہوں نے قہر کیا لاتعطیسا ہم پر قیامت نہیں آئے گی قل کہہ دیجیے بلا کیوں نہیں اور اب میرے رب کی قسم لطعطی الم وہ تم پر ضرور آئے گی عالم الغیبی بھی غیب کو جاننے والے اللہ کی قسم لا یازف انہوں اسکار و ذرات نہیں پوشیتا اس سے کوئی چیز بھی پھر سماواتی آسمانوں میں بلغر اور زمین میں ولا اصغر و منظاری کا اور نہ اسے چھوٹی ولا اکبر اور نہ بڑی اللہ کی کتابی مبین مگر واضح کتاب میں ہے اللہ دینہ امن عمل الصالحات تاکہ وہ جزاد ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک سال اعمال کیے اولائک کا لحم ان یہ ان کے لیے مغفرت ہے غریض ال کریم اور رزق ہے باعزت و اللہ اور وہ لوگ سعود جنہوں نے کوشش کی فی آیاتنا ہماری آیات میں معاجزین اس حال میں کہ وہ نیچا معاج نیچہ دکھانے والے ہیں یا عاج کرنے والے ہیں اولائک کا ان کے لیے اداب ان عذاب ہے من جن علیم دردناک صدا کا ویہ اللہ دینہ ات العلمات دیکھتے ہیں وہ لوگ جنہیں دیا گیا ہے علم اللہ ان ضرع قبر ربی کہا کہ جو کچھ تیری طرف تے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے والحق وہ حق و حق ہے وہ اور وہ ہدایت دیتا ہے علاس رات العزیز الحبیب سب پر غالب اور بہت زیادہ تعریف کیے گئے کہ راستے کی طرف وقار اللہ دفر اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے ففر کیا النادالحکم کیا ہم تمہاری رہنمائی نہ کریں اللہ راج ایسے آدمی پر یونب حکم جو تم کو خبر دیتا ہے کہ ادا مزک تم علّ جب تم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے مکمل طور پر ان خلق جدید تو تم ایک نئی تخلیق میں نئی پیدائش میں ہوگے اختراء اللّہ کا دباً کیا اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے جنہیں اس کو کوئی جنون ہے دیوانگی ہے بلائی بلکہ وہ لوگ جو نہیں مان لاتے آخر پر پھر ادابی البعید وہ عذاب میں اور دور کی گمراہی میں ہیں اپلام یا رو کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے الا مابین جو ان کے سامنے ہے وہ ماخل قوم اور جو ان کے پیچھے ہے مینصما و ارد آسمان اور زمین سے ان بیہیم بی الرغا اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں اور نسفِ تعلیم کی صفحہ مینی یا ہم ٹکڑے کر کے گرا ان پر آسمان کا کچھ حصہ یہ گرا ہم ان پر ایسا ہم ایک ٹکڑا میں سمائی آسمان سے ان فی داریک الا ایت البتہ اس میں نشانی ہے دی کل عبد منیب ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے ولقد اتینا داوودا مننا فضل الا بتہ تحقیق ہم نے دیا داوود علیہ السلام کو اپنی طرف سے فضل یا جبالو اے پہاڑ ابی بماه رجوع کر اس کے ساتھ یا تسبیح کرو اس کے ساتھ وہ تیر اور پرندے اللہ رح الحدیب اور ہم نے اس کے لیے نرم کر دیا لوہے کو انعمل کی عمل کر سابغات کشادہ دریں فراخ دریں یعنی فراخ کھلی قسم کی دریں بنا جریں جو لڑائی میں پہنتے ہیں وقدر فسرت اور اندازہ رکھ کڑیاں جوڑنے میں سرد زرا کی کڑیاں یعنی کی کڑیاں جو ہیں ان میں درمیان کی میخیں لگا یا ان کے درمیان ایک خاص اندازہ رکھ وہ املو اور نیک اعبال کرو انی بے شک میں وا تملون بصیر جو تم عمل کرتے ہو اس کو خوب دیکھنے والا ہوں ولی سحمان اور سليمان کے ليے ہوا کو وجوہ شہر انوا شہر جس کا صبح کا چرنا ایک ماہ کا اور شام کا چرنا ایک ماہ کا وہ اصل نہ رہ القطرى اور ہم نے بغایا اس کے ليے ایک چشمہ قطر تانبے کا ابین الجنی اور جنوں میں سے میں یا ملوبین دہی جو کام کرتے تھے اس کے سامنے بھی اتنی رب ہی اس کے رب کے حکم سے اور میں یقبن امرینا اور جو ٹیڑھا ہو گیا اور میں سے ہمارے عمر سے ہمارے حکم سے نظق من عذاب ہم اس کو بھڑکتی آگ کا یا جلتی ہوئی آگ کا بذا چکھاتے تھے یا لَهُ عمل کرتے تھے کے وہ بناتے تھے اس کے لیے ما جو وہ چاہتا تھا مم قبروں سے و تماتھیلا اور مورتیوں سے وجیفان اور دیکھیں کل جواب حوض کی طرح جواب حوض کی طرح وہ قدر ان راسیات اور دیکھیں گھڑی ہوئی یا جیفان یعنی کہ اس کا معنی کر لیں ٹب بڑے بڑے حوض طرح اور ایک جگہ پر جمع ہوئی آل داود شکرا عمل کرو عبادی شکر اور میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے ہیں شکر گزار ہم نے اس پر موت کا فیصلہ کیا علی موتی ہی نہیں رہنمائی کی ان پر نہیں دلالت کی یا نہیں پتا دیا ان کو اس کی موت کا اللہ دابت بط العردی بگر جانور نے زمین کے ایک جانور نے جو کھاتا تھا اس کی لاتھی جب کہ اگر وہ, جانتے ہوتے غیب مال فی نہ وہ ٹھہرتے رسوا کن آداب میں ان فی ہم آیا البتہ تحقیق صبح کے لیے ان کی رہائش گاہ میں ان کے مسکن میں ایک نشانی ہے جنات جن جن دو جنتیں ہیں دائیں طرف و اور بائیں طرف قرو مرضی ربی کم کھاؤ اپنے رب کے عزت میں سے مشکل اللہ اور اس کا شکر ادا کرو بلدتن تم طیب تن وربغ الغفور پکیزا شہر ہے اور رب بخشنے والاوں نے اعراض کیا ارسلی اللہ علیہ نے بھیجا ان پر سیر العرمی بند کا سیلاب بہت زیادہ پانی کا سیلاب و بدلام بجنت ہم جنتئی اور ہم نے تبدیل کر دی ان کے دو باغاتوں کے بدلے دو باغ ذواتی اقلا خمتن بد بذا بد ذائقہ و اور جھاؤ یا تلچھی کے و شعیم قلیر اور تھوڑی سے تھوڑی سی بیری کے ذالی کا یہ نہ ہم نے ان کو بدلہ دیا ویما کفا اور ان کے کفر کی وجہ سے وہ کفور اور نہیں ہم یہ بدلہ دیتے مگر اس کو جو نہ ہو اور اللہ بین قرآن طبارک بارکنا فی اور ہم نے بنایا ان کے درمیان اور ان بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت دی تھی فوراً ظاہر تن نظر آنے والی بستیاں وقدرنا قدر نہ اور ہم نے اس میں چلنے کا اندازہ مقرر کر رکھا تھا وصیرو فی فردی چلو زمین میں لے دنوں کو وہ اور کچھ دن بے خوف ہو کرا رب نا ہمارے ربین اسفارینہ دوری ڈال دے ہمارے سفروں کے درمیان فضالم الفسم ہو اور انہوں نے ظلم کیا اپنے جانوں پر فضا اللہ حادی تھا تو ہم نے بنا دیا ان کو حکایتیں مذکق نہ ہوں اللہ و اور ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا مکمل طور پر ٹکڑے ٹکڑے کر نقدار اپنے گمان کو ان پر ختم ہو انہوں نے اس کی پیروی کی اللہ فریقہ مگر مومین میں سے ایک کرو تھا ان کے لیے اس کے لیے ان پر کوئی تسلط اللہ عنا علامات مگر تاکہ ہم جان لیں کون ایمان لاتا ہے اس کے بارے میں شک میں ہے اور دیجیے کی کیا تم گمان کرتے ہو ان لوگوں کو دینا دیجئے کو کو کہہ دیجیے پکارو ان لوگوں کو ضامتم اندھون اللہ ہی جن کے بارے میں تم گمان رکھتے ہو اللہ کے سوا طرف وہ نہ تو مالک ہیں زمین میں ایک درہ برابر بھی کسی چیز کی اور نہ آسمان میں والا ہم ومالا ہم اور نہیں ہے ان کے لیے فی اس میں بن شرکن کوئی شراکت جو مالا ہو اور نہیں ہے اس کے لیے بن کوئی مددگار شفات کو علما ہوا نہیں نہ پاتے کہ کوئی شفاعت اس کے پاس اللہ مگر لمن آذین لہو جس کے لیے اس نے اجازت دی حتیٰ, اذا فزعان حتی کہ جب ان کے دلوں سے ہٹایا گھبراہٹ کو دور کیا جائے گا کالو کہ بادہ کالا رب حکم کا کیا کہا رب نے کار الحق تو کہیں گے حق علی الکبیر اور وہ بلند ہے اور بہت بڑا ہے کُل کہہ دیجیے وہی عرضوں کو کم میں سماوا کے عرض کون تم کو رزت دیتا ہے آسمانوں اور زمین سے قرال اللہ دیجیے کہ اللہ و انا و او یا بے شک ہم یا تم لا اللہ اُدن ہدایت پر ہیں اور پھر بالعلی مبین یا واد گمراہی کل کہہ دیجیے اجرم نہ نہیں تم سوال کیے جاؤ اس چیز کے بارے میں جو ہم نے جرم کیا ولا نس اور نہیں ہم ولا نس اور نہیں ہم سوال کیے جائیں گے اما تمر اس چیز کے بارے میں جو تم عمل کرتے تھے ربونا کہتی جیئے کہ جمع کرے گا ہمارے درمیان ہمارا يفتح بیننا بالحق فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان حق کے ساتھ وہ الفطاف العلیم اور وہ خوب بہت زیادہ فیصلہ کرنے والا اور بہت زیادہ جاننے والا ہے کل کہہ دیجیے اری ارونی دکھاؤ مجھ کو اللہ دینا الحق تم بھی شرا جس جنہیں تم نے شریک بنا کر اس کے ساتھ ملا رکھا ہے کلّا کل ہرگز نہیں بل هو اللہ العزیز الحکیم وہی اللہ غالب ہے بہت زیادہ اور خوب حکمت والا ہے سلناک اور نہیں ہم نے بھیجا آپ کو اللہ کا آفت مگر تمام لوگوں کے لیے مشیر ال نظیرہ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر ولاکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن لوگوں میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے وَيَقُولُ وہ کہتے ہیں متاو کب ہے یہ وعدہ انتم تم اگر تم سچے ہو آگے بڑھو گے وہ کال اللہ دینا کفر اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا حادل قرآن ہم بھرکز نہیں ایمان لائیں گے اس قرآن کے ساتھ غلطی بینی اور نہ ہی اس پر جو اس کے سامنے ہے اس کے ہے جب کھڑے ہوں اپنے ایک دوسرے کی بات رد کر رہا ہوگا یا قولون وہ کہیں کہ اللہ دینا وہ لوگ اس کمزور کیے گئے دینا ان لوگوں کے لیے تقبر ہو جنہوں نے تکبر کیا لا ان تم اگر تم نہ ہوتے تو ہم ممین بن جاتے قال دین کہا ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا لِلہ ان لوگوں کے لیے جو کمزور تھے آنصد ناکم کہ ہم نے تم کو روکا تھا ہدا ہدایت سے وعدہ جا تم اس کے بعد کہ وہ تمہارے پاس بلکم تم مجرمین بلکہ تم مجرم تھے وہ کال اور کہیں گے وہ لوگ جو کمزور کیے گئے کمزور سمجھے گئے اللہ دین ان کے لیے جو جنہوں نے تکبر کیا بل بلکہ دن اور رات کی چال بازی ہے اس تعمرونہ نا جب تو ہم کو حقم دیتے تھے ان نقفر باللہی کہ ہم اللہ کا کفر کریں و نجعل لہو اندازہ اور اس کے لئے شریک بنائیں و اثرن اور ندامت کو شرمندگی کو چھپائیں گے لما رعب العذاب جب وہ دیکھیں گے عذاب کو و جعلن الاغلالہ فی آناق اللہ دین کفر اور ہم ڈال دیں گے توپ ان لوگوں کے گردنوں میں جنہوں نے کفر کیا حل جو جزاؤنا نہیں وہ بدلا دیے جاتے اللہ ماکام مگر مغرسی کا جو وہ کرتے تھے پاما ارسلنا فی قریط من نذیر اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بھی میں کوئی والا اللہ قالا مترفوا مگر کہا ان کے خوشحال لوگوں نے ان سے تم بھی کافی کہ بے شک ہم اس چیز کے ساتھ جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو کفر کرنے والے ہیں وقال اور انہوں نے کہا نہ ہوں اکثر اموالم و اولاد ہم زیادہ ہیں مال اور اولاد کے اعتبار سے مانا ہوں اور نہیں ہم آداب دیے جانے والے کھل کہہ دیجیے ان رب یب سکرس قلم شاہ و یکر میرا رب رزق پھیلاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور اس کے لیے چاہتا ہے کم کرتا ہے ولاکنہ اکثر نا سلائے علام لیکن لوگوں میں سے اکثر نہیں جانتے اور ماں اموالوں کو بالا اولاد تو قریبوں کو مہندہ نہ اور نہیں ہے مال اور نہ تمہاری ایسی جو تم کو قریب طلب میں اللہ من آمنن مگر وہ بندہ جو ایمان لائے وعمل صالحا اور نیک عوال کیے فاولائکا لہن جزاؤ دعفی یہ حیکر کے لئے دبنی جزا ہے بما عمیلو اس کے بدرے جو انہوں نے عمل کیا وکن فی الورخات آمنون اور وہ بالا خانوں میں امن سے ہوں گے بے خوف ہوں گے واللہ دینا اور بولو گے سعونا پھر آیاتینا جو کوشش کرتے ہیں ماری آیات کے بارے میں معاجزینا اس حال میں کے لیچہ نکھانے والے ہیں اولا ایک پھر آدابی محروم ہوں یہ عذاب میں اکٹھے کیے جائیں گے حاضر کیے جائیں گے کل کہہ دیجیے نہ ربی بے شک میرا رب یب سا پھیلاتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے من عبادی اپنے بندوں میں سے ہو یا ہو اور جس کے لیے چاہتا ہے کم کرتا ہے اور ماں انفق تم اور جو بھی تم خرچ کرو کوئی چیز کا ہو وہ اس کا بدلہ دیتا ہے وہ وہ خیر وغاز یقین اور وہ رزق دینے والوں میں سے بہترین ہے دوست ع ان کے سوا بل کانو جن نہ بلکہ وہ عبادت کرتے تھے جنوں کی بل اکثر ہوں ان میں سے اکثر انہیں پر ایمان رکھتے تھے آپس آج کے دن نہیں ہے مالک تمہارا بعض باز, باز کے لیے کسی نفع کا ولا اور نا نقصان کا نقول ذالب اور ہم کہیں گے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا روکو چکو اداب اس آپ کا عذاب کن تم بہتون جس کو تم جٹلایا کرتے تھے وہ اداۃ نہ بیہ ناتن اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری واضح آیات کارو کہتے ہیں ماں ادارہ جلم نہیں ہے یہ مگر ایک آدمی یورید و یہ سدہ چاہتا ہے کہ تم کو روک دے انہ یہ یعبدو و اس چیز سے جس کی عبادت کرتے تھے تمہارے آبا وقال انہوں نے کہا ما ہادا اللہ کو مختار نہیں حیہ مگر ایک جھوٹ گڑا گیا وقال اللہ دینا کفر اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا الحق کی حق کو لما جاؤں جب وہ حق ان کے پاس آیا ان ہدا اللہ مبین نہیں حیا مگر واضح چاہتوں وما آتعینہ ہم ان کتابیں اور حالانکہ نہیں تھی ہم نے ان کو کوئی کتاب ید رسونا جس کو وہ پڑھے قبل نظیر اور نہیں ہم نے بھیجا ان کی طرف آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا قبلہم اور جٹلایا ان لوگوں نے ماں جو جو تھے وہ میں اشارہ ماں آتینہ ہوں حالانکہ وہ نہیں پہنچے اس کے دسویں حصے کو جو ہم نے انہیں دیا تھا بکرد و رسولی تو انہوں نے جٹلایا میرے رسولوں کو پکئی بکار نقیر تو کیسا تھا میرا عذاب یا میرا انکار کرنا کیسا تھا میرا انکار کرنا کل کہہ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں بواحدت ایک ہی بات کی انتقمہ کہ تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے مسنا دو دو وفراد اور اکیلے اکیلے سمت اطفق کرو پھر غور و فکر کرو ماں من جنہ نہیں ہے تمہارے ساتھی کو کوئی جنون ان ہوا اللہ نہیں ہے وہ مگر ندیر لکم تمہارے لئے دلانے والا بین یدی عذاب شدید سخت عذاب سے پہلے کھل کہہ دیجئے ما سألتكم اجر عجر فہوا لکم جو بھی میں نے تم سے اجرت مانگی ہے تو وہ تمہارے لئے ہے ان عجر یا اللہ, اللہ میرا اجر اللہ پر ہی ہے وہو علا کل شہید, شہید اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے کھل کہہ دیجئے نربی بیشک میرا رب یقذفو بالحقی حق ڈالتا ہے اللہ اچھی طرح جاننے والا کل کہہ دیجیے جا الحق کو حق آ گیا اور نہ ہی باطل نے ابتدا کی اور نہ ہی وہ دوبارہ کچھ کر سکتا ہے کل کہہ دیجیے انیل تو ان اگر میں گمراہ ہوں فإنما على تو میں میں اپنی جان پر ہی گمراہ ہوں وَإن وَإن اور اگر میں نے ہدایت پائی فیما يوحا ربی تو اس وجہ سے ہے جو وہی کی میری طرف میرے رب نے ان سمی قریب وہ خوب سننے والا بہت قریب ہے ولو جب وہ گھبرائے جائیں گے فلاں اتاپس نہیں ہوگی کوئی بس نکلنے کی صورت وہ عقید اور پکڑے جائیں گے مکان قریب قریب کی جگہ سے وقالو قالو اور وہ کہیں گے آمنہ بھی ہم اس پر ایمان لائے وہ انا اللہ اور کیسے ہے ان کے لیے پکڑنا امقان ممکان بعید دور کی جگہ سے و قد کفرو بھی من قبل اور تحقیقوں نے کفر کیا اس کے ساتھ سے پہلے وہ یقریفون بلغیبی اور وہ پھینکتے ہیں دور کی جگہ سے بن دیکھیں نہ بل غیبی وہ نشانیں مارتے ہیں یا پھینکتے ہیں غیب سے ممکان بعید دور کی جگہ سے وحیل بینہم اور حائل ہو گیا ان کے درمیان وبینما یشتہ اور اس چیز کے درمیان جو وہ خواہش کریں گے کمافیل ابھی اشیاء جس طرح کے کیا گیا ان سے پہلے گروہوں کے ساتھ بھی ان کے گروہوں کے ساتھ یعنی ان کی جماعت کے ساتھ من قبلو اس سے پہلے ان نہ کانوں بے شک تھے وہ فیشک مریب بے چین کرنے والے یا شک میں ڈالنے والے شک کے اندر